مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑتا رہتا ہے اس رشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے اب بندے کی مرضی یہ کم پڑے یا زیادہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ حدیث پاک میں نے آپ کو درود و سلام رسالے سے پیش کی یہ امیر علیہ سنت نے مرتب فرمایا ہے اس میں چالیس فرامین ہیں درود پاک کے متعلق اس کو لیں گے پڑھیں گے تو انشاءاللہ دروشے پڑھنے کا ذوق شوق نصیب ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علمد وسحبی وبارک وسلم وہ مقام جو اللہ تعالی نے اپنے دوستوں کے لیے اپنے اولیاء کے لیے اپنے انبیاء کے لیے تیار کیا ہے فرما برداروں کے لیے تیار کیا ہے اسے جنت کہتے ہیں اور جنت کے اندر اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا جنت میں جنتیوں کو کیا کیا ملے گا نہ گمان کیا جا سکتا ہے نہ بیان کیا جا سکتا ہے اللہ جنتی جنت میں کوئی شور و گل نہیں سنیں گے دنیا کے اندر وہ گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو رکشے کی آواز آ رہی ہے ادھر سے وہ موٹر سائیکل کی آواز آ رہی ہے مستقفر اللہ کوئی گالیاں دے رہا ہے وہ برے بھلا کہہ رہا ہے جنت میں کوئی بیکار بات جنتی نہیں سنیں گے بلکہ جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے فرشتے انہیں سلام کریں گے اور رب سلام عزا وجل کی طرف سے جنتیوں کو سلام آئے گا تو اللہ کرے کہ ہم دنیا میں بھی فضول باتوں سے بچیں اور فقط اچھی باتیں کریں تلاوت کریں ہماری زبان ہم درو شریف پڑھیں ہم ناشری شریف پڑھیں ہم نیکی کی دعوت دیں بیان کریں درس دیں بیکار باتوں سے فضول باتوں سے آ, مسلمان کو بچنا چاہیے اس کے شاع یہی ہے جو کامل ایمان والے ہیں ان کے اوصاف صاف جو قرآن میں بیان ہوئے ان میں یہ بھی ہے وہ ازا مر بل لغ مرر اور جب کسی بہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے فضول باتوں میں بہودہ کاموں میں کامل ایمان مومن نہیں پڑتے اور پارہ 20 سورہ قصص کی ایت نمبر 55 میں ارشاد ہوتا ہے وا الى ف... وا الى سامع اللغو اعرضوا عنه وقالوا وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام علیکم اللہ نبطلی اور جب بہدا بات سنتے ہیں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے تمہارے لیے تمہارے اعمال بس تمہیں سلام ہم جاہلوں کی دوستی کو نہیں چاہتے میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کے حسن سے ہے کہ وہ لا یعنی چیز کو چھوڑ دے آپ موبائل یوز کریں اور فضول باتوں سے بچ جائیں فضول مشغولیت سے بچ جائیں بہت مشکل ہے اللہ ماشاء اللہ. اللہ جس کو نصیب فرمائے تو اللہ ہمیں بیکار باتوں سے فضول کلام سے بچائے کاش ذکر و درود ہر گھڑی وردے زباں رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال جنتی جو جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے جائیں گے اللہ کے فضل سے جائیں گے اعمال اللہ کے فضل کا سبب بنیں گے وہی عمل جو قبول ہوں گے اور قبول وہی ہوگا جو اخلاص سے کیا جائے گا اب بڑا شاندار شاندار لے کر بڑا اونٹ لے کر آئیں جانور لائے گائے لائیں بڑی سجی سجائی کس لیے برادری میں ناکونچی کرنی محلے کے اندر واہ واہ کروانی پھر اس کا کچھ حاصل نہیں دنیا میں واہ واہ ہوگی واہ بی واہ کیسا جانور لائے رہے واہ بے واہ کیسا دنبا لائے کیسا بکرا لائے اللہ تعالیٰ تو وہی عمل قبول کرتا ہے جو اس کے لیے ہو تو جنت میں داخلے کے لیے وہ اعمال چاہیے جو اخلاص کے ساتھ ہوں اللہ تبارا کا وطلا کی رضا کے لیے محض کیے جائیں واوا کے لیے نہیں شہرت کے لیے نہیں نیکی جتانے کے لیے نہیں اپنے آپ کو نیک بتانے کے لیے نہیں تو جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا اور نیک امال اس کا سبب بنیں گے وہ نیک اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے اور جو جنت میں چلا جائے گا اس کو پھر موت نہیں آئے گی جنمیوں کو بھی نہیں آئے گی تو ان کے لیے تکلیف در تکلیف ہے اگر موت آ جائے تو ان کی تکلیف ختم ہو جائے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی کیونکہ ان کے لیے نعمتیں در نعمتیں ہیں یعنی جنتیوں کی نعمتوں میں ہر آن اضافہ ہوگا ترقی ہوگی اور جنتیوں کو موت نہیں آئی گی سورج دخان میں رشاد ہوتا ہے لا یو کون فیح فیحل مئ تل مئ تل اس میں پہلی موت کے سوا پھر موت نہ چکھیں گے تو جنتیوں کو جو موت آ دنیا میں جو آئی تھی پھر جب قیامت کرو تو اٹھایا جائے گا اور رب راضی ہوگا پل سراج سے آسیت سے گزر گئے جنت میں داخل ہو گئے اب موت نہیں مشکا شریف کے حدیث سے پاک سنیے اس کا خلاصہ پانچ ہزار چھ سو سکس فور حضرت سیمہ جاب رضی اللہ تعالی عن فرماتے ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے بارگاہ میں ارض کی کیا جنتی سویا کریں گے فرمایا نیند موت کی جن سے اور جنتی مریں گے نہیں سونے کے بعد جو اٹھنے کی دعا ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں یاد ہو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے اجتماع کے بعد جو مدنی حلقے لگتے ہیں اس میں شرکت کریں گے تو یاد ہو جائیں گی یہ دعائیں الحمد اللہ اہجانہ باد ماں ماتانا وہ لہی ہند اس میں موت کی یاد ہے کہ اس رب کا شکر ہے جس نے ہمیں موت کے بعد پھر زندہ کیا یعنی نیند کے بعد پھر بیدار ہونا نصیب کیا وہ الہ ہندور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو نیند کیا ہے موت کی جن سے مفتی احمد یارخان نعیمی رحمتہ اللہ تو علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت جو مشکا شریف کی ابھی پیش کی گئی یہ جواب علی ما دلیل کے ہے یعنی جنت میں موت نہیں ہوگی اب اس کی دلیل میرے اکالی سلا تو اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں نیند نہیں ہوگی کیونکہ نیند جو ہے موت کی جن سے اور جنت ہی مریں گے نہیں تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نہیں فرمایا خالی فقط فرماتے لا نہیں نہیں بلکہ اتنی دراز عبارت فرمائی تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے وہاں یعنی جنت میں موت نہیں ہے وہ اونگ نہیں آئے گی یہاں بیٹھے بیٹھے اونگتے ہیں وہ جھونکے لیتے نیند کے جنت میں یہ نہیں ہوگا جنت میں خشی نہیں ہوگی جنت میں بے ہوشی نہیں ہوگی کوئی نشہ تاری نہیں ہوگا غفلت تاری نہیں ہوگی عقل خراب نہیں ہوگی کیونکہ جنت کے اندر عقل کو خراب کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی سرور ہوگا خوشی ہوگی سرور کی مستی نہیں ہوگی ورنہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اس شاخ وہاں رب کو دیکھ کر اور رب کے حبیب کو دیکھ کر ملاقات کر کے اپنی جانیں دے دیتے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے یہاں مرنے پہ ٹہرا ہے نظارہ تھے اور خود مفتی احمد یارخن کا شعر ہے روح کیوں نہ ہو مسترب موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں تو جنت میں اگر موت ہوتی تو اس شاخ کا جلوہ دیکھ کر جان دے دیتے جنت میں موت ہوتی تو وہ اپنے رب کا جلوہ دیکھ کر اپنی جانیں قربان کر دیتے تو جنت میں موت نہیں ہے بہار شریعت میں صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے اللہم اللہ چرنی من اللہ ہوم چرنی مینندام اللہ ہوم چرنی جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے اس وقت جنت و دوزک کے درمیان موت کو لایا جائے گا کیا شکل ہوگی مینڈے کی بھیڑ کا جو مذکر ہے اس کو مینڈا کہا جاتا ہے اس کو لا کر کھڑا کیا جائے گا مینڈے کو بشکلے موت کو بشکلے مینا لا کر کھڑا کیا جائے گا منادی پکارنے والا ندا کرے گا جنت والوں کو پکارے گا وہ دوڑتے وہاں جھانکیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا آڈر ہو پھر جہنمیوں کو پکارے گا جہنمی خوش ہوں گے جھانکیں گے شاید جہنم سے نجات مل جائے رہائی مل جائے پھر پوچھا جائے گا اسے اس پہچانتے ہو سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے وہ زبرہ کر دی جائے گی اور کہنے والا کہے گا اے جنتوں ہمیش کی ہے اب مرنا نہیں ہے اے چہنمیوں ہمیش کی ہے اب موت نہیں اس وقت جنتیوں کے لیے خوشی پر خوشی ہوگی اور دوزخیوں کے لیے غم بالائے غم جنتی خوش ہوں گے کہ ہماری نعمتیں کبھی چھنیں گی نہیں اور جہنمی اور بھی تڑپیں گے اور بھی مسترب ہوں گے غم میں مبتلا ہوں گے تکلیفیں تو ہیں مگر موت نہیں آئے گی نف اللہ ولافیہ تفدین ود دنیا وال سے معافی کا سوال کرتے ہیں دین و دنیا اور آخرت میں آفیت مانگتے ہیں تو بس باد ہے تیری قسم مالا نقل میں میری ہو بے سبب بخشش کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت کا سوال کرتے ہیں جنت البقی میں مدفن کی دعا کرتے ہیں اور جنت الفردوس میں مدنی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس کا سوال کرتے ہیں آمین ہے <تصفح> ایمان ارے با نی سے سلو الشبیب صلی اللہ تعالی علام حمد اللہ عمنی اس الکل جنت الفردی غیر حساب یا اللہ میں بغیر حساب جنت میں داخلہ تا فرما دے جنت میں اللہ تعالی نے بے شمار لا تعداد نعمتیں تیار رکھی جو نعمتیں جنتیوں کو ملیں گی ان میں ایک نعمت حور بھی ہے یعنی جنتی عورت جو جنتیوں کے نکاح میں دی جائیں گی حور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے اللہ نے پیدا کیا ان کو اور قرآن پاک میں جنتیوں کے لیے ان کی اپنی بیویوں کے علاوہ حوروں کی نعمت کا بھی ذکر ہے حوروں کا ذکر قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حوروں کو جنتیوں کی زوجیت میں دیا جائے گا پارادو سور بقورا کی آٹ نمبر پچیس ٹوینٹی فائیو یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے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 مل سمر تر قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا ہے قَبْلُ سکھ ن بِهِ قبل وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ ہی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لگی ہے و دو اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے اغ... نہریں رواں جب ان سے کوئی پھل یعنی کھانے کو دیا جائے گا سورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا اور وہ سورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری دیبیاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے تو جنت کی خوشخبری کن کے لیے ایمان والوں کے لیے کفار کے لیے نہیں ہے اندینہ عند اللہ اسلام اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے جنت میں جانے کا راستہ ایک ہی ہے دھیر اسلام جنت کی طرف لے کر جائے گا اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں یہ جہنم کی طرف لے کر جائیں گے ان مذاہب کے پیروکار جہنم میں جائیں گے جو ایمان کے علاوہ اسلام کے علاوہ جائے گا فار ایور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا اللہ کی اللہ کی پناہ خوشخبری کن کے لیے ایمان والوں کے لیے فقط ایمان نہیں مالے صالحہ بھی ساتھ میں ہوں فرائض کی پابندی سنتوں کی پابندی مستحبات کی پابندی واجبات کی پابندی حج بھی کرنا ہے نماز بھی پڑھنی ہے روزے بھی رکھنے والدین کا ادب و احترام بھی کرنا ہے اولاد کو دین بھی سکھانا ہے کاروبار بھی جائز طریقے سے کرنا ہے زبان کی حفاظت کرنی ہے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے کانوں کی حفاظت کرنی ہے اور جن جن باتوں سے اللہ نے منع کیا اس سے رکنا اس کے حبیب نے منع کیا رکنا ہے جن باتوں کا اللہ تعالی نے حکم دیا وہ کام کرنے اور جن کاموں سے جن کاموں کا اس کے حبیب نے فرمایا وہ کرنے یہ جنت میں جانے کی صورتیں تو ایمان اور امال صالحہ تو جو ایسا کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا اور اس کے لیے جنت کے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور انہیں جنت میں کھانے کے لیے پھل دیا جائے گا جب دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے ہمیں ملا تھا وہ صورت میں تو ملتا ہوگا ہوگا وہ نہیں اور ان کے لیے جنت میں جنتی بیویاں ہوں گی سوتری بیویاں سوتری بیویاں کیوں کہا گیا اور وہ ہمیشہ رہیں گے کہ یہ جنتی بیویاں ہورے ہوں یا اور عورتیں جو جنتی کے نکاح میں دی جائیں گی یہ ناپاکوں سے مبرہ ہوں گی گندگیوں سے مبرہ ہوں گی ان کے جسم پر میل نہیں ہوگا نہ کوئی اور گندگی ہوگی اس کے علاوہ یہ بدمزاج نہیں ہوں گی شور اور جنتی عورتیں ان کے اخلاق گندے نہیں ہوں گے اچھی اخلاق والی پاک اخلاق والیاں ہوں گی سبحان اللہ اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخلے جنت فرما دی جنت میں لے جانے والے آڑ کی تیاری کرنی چاہیے جنت کی تیاری کیجیے یہ رسالہ لیجئے متبۃ المدینہ سے ہدیتن مل سکتا ہے دا اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ فری آف کاسٹ لے سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یعنی ڈاؤن کریں گے تو آپ کے پاس آئے اور اگر آپ پرنٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں جنت میں لے جانے والا ایک عمل آپ کو عرض کروں بہت آسان میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف کے خلا کو یعنی گیپ کو پور کرے گا اللہ ازل اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا دیکھو کتنا سستا سودا ہے کہ جب نماز کے لیے آئیں تو صف کے اندر آپ خلا دیکھیں صف کے اندر گیپ دیکھیں اس کو پر کر دیں اللہ راضی ہوگا جنت میں داخل فرما دے گا اللہ, اللہ اللہ تعالی اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرمائے اللہ عمنی اص الکل جنت الفردا بی غیر شسا آمین آمین, آمین, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم